بسم اللہ الرحمن الرحیم دار الحجرت اور تبلیغی جماعت ماضی کے اکثر مصلحین مجددین اور آل حق علماء کے حالات پڑھنے کے دوران یہ بات تواتر سے معلوم ہوتی ہے کہ ان میں سے اکثر حضرات نے اپنے زمانے کے ظالم حکمرانوں اور فتنوں سے بچنے کے لیے ہجرت فرمائی اس سے ایک طرف تو ہجرت کی ضرورت اور افادیت سمجھ میں آتی ہے اور دوسری طرف یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان حضرات کو ہجرت کے لیے کوئی نہ کوئی دار الحجرت میسر تھا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان کو اپنے عقیدے عمل اور نظریے کی حفاظت کے لیے کوئی دار الحجرت مل جائے اور وہ وہاں پہنچ کر آزادی کے ساتھ اپنے دین عقیدے اور نظریے پر عمل پیرا ہو سکے میرے خیال میں اس زمانے کے مسلمانوں سے ان کے اعمال کی پاداش دارالحجرت کی نعمت بھی چھین لی گئی ہے اب ان کے لیے کوڑنے سسکنے اور آہیں بھرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے دار الحجرت موجود ہوتا ہے تو بہت سارے کمزور ایمان والے بھی طاقتور بن جاتے ہیں اور انہیں اپنے اندر ایک قوت محسوس ہوتی ہے اور یوں ان کا ایمان نفاق سے بچ جاتا ہے مگر جب دار الحجرت نہیں ہوتا تو پھر کمزور ایمان والے لوگ سمجھوتا کرنے پر خود کو مجبور پاتے ہیں اور یہ سمجھوتا بسا اوقات انہیں ایمان کے راستے سے ہٹا دیتا ہے آج پھر مسلمانوں کے پاس کوئی دار الحجرت نہیں ہے چنانچہ اکثر لوگ کفر اور نفاق کے سامنے صبح و شام سجدے کر رہے ہیں اور ہر طرف مداہنت کا بازار گرم ہے بے شمار لوگ آگے بڑھ بڑھ کر اپنے ایمان کو دنیا کی خاطر بیچ رہے ہیں مگر بکنے والا سامان اتنا زیادہ ہے کہ قیمتیں کم ہو چکی ہیں اور خریدار تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے اسلامی اصطلاحات کو بدلا جا رہا ہے اور دھڑلے کے ساتھ اسلام کے زمزم میں سیکولرزم کا پیشاب ملانے کی بات کی جا رہی ہے وہ لوگ جنہیں کلمہ طیبہ بھی صحیح تلفظ اور ترجمے کے ساتھ نہیں آتا علماء اور مشاف کو صحیح اسلام سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں تلقین کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کی ایسی دعوت پیش کریں جو مسلمانوں کو اچھی لگے یا نہ لگے مگر کافروں کو ضرور پسند آئے قرآن آیات کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اور اسلام کے محکم فرائض سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر روکا جا رہا ہے ان حالات میں وہ عالم دین معتبر ہے جو جہاد کے خلاف بات کرے اور لوگوں کو دین کے وہ معنی بتائے جو زمانے کی کفریہ طاقتوں کو پسند ہیں آج جہاد جرم دینی تعلیم گناہ اور اسلام کی بات عیب ہے ہائے دار الحجرت نہ ہونے کے کتنے نقصانات ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا خسارہ ہے میرا ناقص خیال یہ ہے کہ ترکی کی خلافت اسلامیہ ختم ہونے کے بعد بھی مسلمانوں پر کم و پیش ایسے ہی آلات آئے تھے اور اس وقت بھی مسلمانوں سے دار الحجرت چھن گیا تھا اور آج جس طرح امریکہ کا ہر طرف بول بالا ہے اس وقت برطانیہ کی طاقت کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا تب مجبوری کے ان حالات میں وقت کے مجدد حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور سے مشابہ قرار دیا اور مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے تبلیغی جماعت کا پر حکمت کام شروع کیا بے شک مجبوری کے دور میں اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے حضرت مولانا کا غالباً یہی خیال تھا کہ ابھی مسلمانوں کو کلمے کے ساتھ جوڑا جائے اور ان میں وہ ایمانی یقین پیدا کیا جائے جو انہیں حکمرانوں کے سامنے جھکنے اور کفر اختیار کرنے سے محفوظ رکھے مولانا نے اپنے کام کو لچکدار رکھا تاکہ اسے آسانی سے توڑا نہ جا سکے یہ کام اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کوئی دار الحجرت نہیں مل جائے گا ہاں جب کوئی دار الحجرت یا دارالجہاد مل جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے یہ لوگ سب سے پہلے لبیک کہیں گے کیونکہ وقت اور مال کی قربائی کے یہ پہلے سے عادی ہوں گے سفر کی مشقت جیلنی اور گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کر نکل جانے سے خوگر ہوں گے چنانچہ جب بھی حیال الجہاد کی صدا آئے گی سب سے پہلے یہ لوگ اس کے لیے تیار ہوں گے حضرت مولانا کے ملفوظات میں اس طرف کافی اشارے ملتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی موجودہ ترتیب مجبوری اور بے بسی کے زمانے کی ضرورت ہے اور آئندہ چل کر جب مجبوری اور بے بسی کا دور ختم ہو جائے گا تو پھر یہ جماعت وہ بڑا کام کر گزرے گی جس میں دین کے غلبے کا راز پوشیدہ ہے حضرت مولانا اپنا تجدیدی کام شروع کر کے چلے گئے ان کے بعد ان کے جانشین حضرت جی مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ نے اس کام کو اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مشرے کو مغرب تک پھیلا دیا اور وہ بھی اپنے بیانات میں روشن مستقبل کے اشارے دیتے رہے مگر جب افغانستان میں امارت اسلامیہ قائم ہو گئی تو اس سبق کی یاد دہانی